مشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى اخر الايه وقال بعض من قائل اطيء الله واتي الرسول و ارمرمین قم فن تنازعی شعی الفر الدعلا و رسول الآآخر الى, <وَالرَّسُولِ> إلى وقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبر اللّہ مر سَ عمن حدیثََََََََََََ حفي و ب آہ ودا وب ادا كم ثم آہ الآآخر الحديث ذلعى جمیعت الحديث تھانہ اور اسے متعلقہ کے صدر محترم برادر گرامی ابراہیم قاضی صاحب اور اسلامک پیس فاؤنڈیشن کو پر برکھیرنے کے منتظمین اراکین ذمہ داران آج کے اس اجتماع کے صدر محترم اسی طریقے سے ہم سب کے بیچ جماعت کی ایک بہت ہی زیادہ مؤ محترم علمی دعوتی منہجی شخصیت پذیرت شیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ مجلس میں تشریف فرما دیگر تمام اہل علم فضلہ دعت قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں قابل احترام ماؤ اور بہنوں عزیز بچوں اس اجتماع میں ایک عنوان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر چلنے والوں کے منہج سے متعلق ہے اور ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ کیونکہ خالص منہجی عنوان ہے اور منہج اہل حدیث پر گفتگو کرنے میں وقت جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ شیخ نے ابھی ناظم صاحب نے اشارہ کیا کہ جب دنیا میں بہت سارے فرقے بہت سارے نظریات بہت سارے اہل الاحوا اہل الوداع قدریہ جبریہ معتزلہ معتلہ اس طریقے سے اور بہت سارے فرقوں نے جب جنم لے لیا رائے یعنی عقل کو بنیاد بنایا جانے لگا دین و شریعت کے مسئلے میں تب تفریح کرنے کے لیے بتلانے کے لیے واضح کرنے کے لیے اسلام کے ماننے والوں میں پرانے کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ماننے والوں کو بھی اسلام کے دعوے داروں کے بیچ میں یہ واضح کرنا بڑا کہ ہم صرف اور صرف عقل اور رائے کی بنیاد پر جو دین اور شریعت کو پرخ کر کے مانتے ہیں ہم وہ طبقے اس طبقے کے لوگ نہیں بلکہ ہم لوگ ان سے مختلف ہیں کیونکہ ہم رائے کو اللہ کے کلام اللہ کے نبی رسات السلام کے فرمان اور دین اسلام کے اصولوں پر مقدم نہیں کرتے رائے کا عقل کا سرے سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن اس کی جو حیثیت ہے شریعت میں اسی حیثیت کے مطابق عقل اور رائے کو حیثیت دیتے ہیں اور عقل و رائے کا اتنا ہی استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کے دین کو اللہ کی کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہیں عقل کو رائے کو کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے بطورے مددگار تو استعمال کرتے ہیں لیکن اسے کتاب و سنت کے تابع اس کے نیچے اور محکوم کی حیثیت سے رکھتے ہیں ہاکم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طبقے نے اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی تلاوت کو سنا اور آپ کے عمل اور کردار سے اس کو عملی طور پر مشاہدہ کر کے اسی طرح سے عمل کیا ان کی سمجھ اور ان کی فہم کو ہم حاکم سمجھتے ہیں عقل مجرد کو ہم حاکم نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اسے محفوم سمجھتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہی ہے یہاں سے یہ چیز آ گئی کہ یہ اہل الرائے نہیں ہے بلکہ اہل الحدیث یہ رائے والے نہیں ہیں بلکہ حدیث والے بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے بس یوں لپیٹتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے ہو رہی تو یہاں اصل میں اس کی بس سمجھ کہ پوری تاریخ کا تا ایک خلاصہ ایک اشارہ ہے اور یہ اس سوال کا جواب ہے یا اس اعتراض کا جواب ہے کہ کیا قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کہیں ایسا کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہو ایسی بہت اچھی باتیں بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں لیکن ٹھیک ہے جب تک کسی شخص کو کسی چیز کا علم نہ ہو تب تک اس کا دشمن ہوتا ہے حریف ہوتا ہے اس سے اجنبیت محسوس کرتا ہے لیکن جب اس چیز کا علم ہو جائے اس کی معلومات ہو جائے حقیقت سے آگاہی ہو جائے تو وہ اس کا بہت قریبی اور جگری دوست بن جاتا ہے تو نہیں علم ہے نا بھی ہے یا مثال کے طور پر جس ماحول میں جس شرکل میں اوٹتے بیٹھتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی سوچ اور ان کا نظریہ بنتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں دشمنی کیوں آخر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنے پر اکتفا آج اس دور میں نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے بعد مزید یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اہل اسلام میں اہل میرے بھائی امام شیخ الاسلام ابن طیب احمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتح کے اندر کئی جگہوں پر اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے انہوں اسلام کا اہل السلامی فی اہل ادیان سمجھنے کی چیز کہتے ہیں اہل الحدیث اہل اسلام میں ایسے ہی ہیں جیسے اہل اسلام دنیا کے دوسرے دینوں کے ماننے والوں کے بیچ میں اس سے آپ اس چیز کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بنانا اسے اپنی پیشانی پر سجانا اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا عقیدے سے لے کر ایمان سے لے کر عبادات معاملات اخلاق کردار سیاست رہن سہن اٹھنا بیٹھنا آداب ساری چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حدیث فرمان قول فیل تقریر اسی کی جو تجو کرنا یہ اہل کہلاتے ہیں کسی بھی مسئلے میں ایمان عقیدے سے لے کر اور ساری مسائل میں کسی بھی جگہ پر اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل کے مطابق یہ مسئلہ نہیں ہے عقیدے کا مسئلہ میری عقل میں نہیں آتی ہے عبادت کی کا یہ مسئلہ میری عقل میں نہیں آتا یہ حلال ہے نہیں سمجھ میں آتا مجھے حرام ہے نہیں سمجھ میں آتا مجھے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں ایمان و عقیدے سے لے کر کے کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اہل رائے کی قبیل سے ہے رائے اور عقل کو وہ بنیاد بناتا ہے ہم نے شروع میں کہا کہ عقل اور رائے کا انکار نہیں ہے قرآن کریں گے اللہ قبارت بار بار کہتا ہے لال لکم تک کرور ہم نے یہ چیزیں اس لیے شریعت کی آیتیں اور آیات کونیا کائنات کی نشانیاں اور شریعت کی نشانیاں ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ تم غور کرو تاکہ تم سمجھو تاکہ تم سوچو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو یہ تو طے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تبار کو کارن نے ہمیں اور آپ کو عقل کے ذریعے سے برتری عطا فرمائی ہے ورنہ ہم حیوانوں کی طریقے سے ہوتے ہیں، جانوروں کی طریقے سے ہوتے ہیں تو اس کی جو چھری حیثیت ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن یہ عقل ایک معاون ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ عقل معاون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے حاکم نہیں ہے اب ہم نے اس عقل کا استعمال کیا سوج بوجھ کا استعمال کیا اللہ کے کی کلام کو سمجھے اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھے جو قوائد ہیں جو اصول ہیں جو ضابطے ہیں جو پرنسپلز ہیں اس کی مدد سے ہم اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھیں سمجھ میں آ جائے الحمدللہ اللہ, اللہ کے حمد کرے اللہ کا شکر ادا کرے نہ سمجھ میں آئے تو اس ناقص عقل کو کوسیں اللہ کے کلام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگلی نہ اٹھائیں زبان کا استعمال نہ کریں قلم نہ چلائیں تبصرہ نہ کریں تانا نہ دیں تنقید نہ کریں اور پھر اس حوالے سے اور بہت سارے اقدامات جو آتے ہیں پرانی کریم میں تشکیق پیدا کر دینا وہی علاقے پر اگلی اٹھانا جبریل امین کے لانے اور وحی پہنچانے کے مسئلے میں بھی اور اللہ کے کلام کی آیات کو متصدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا اس کے بعد اگلے مرحلے میں پرانی قریم کے ایک پرانی کریم ایک مصحف کی شکل میں عثمانی غنی کے دور میں جمع کیا اس سب کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کو مان لیں؟ میں نہیں آتی ناقص ہے تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہماری اور آپ کے عقل کا قصور ہے نہ کہ اللہ کے کلام کا قصور ہے نہ یہ بجائے کیا کرتا ہے اب کہتا کہاں کی ہے رابے کون, کون کون لوگ ہیں چین جو سنت کا جو چین ہے اس چین میں کون کون لوگ ہیں اب وہ جب اس پر اترتا ہے کیونکہ اپنی عقل کو حاکم بنائے ہوئے ہے وہ کی کتاب کو کو اللہ کی کتابی وہ کیا کرتا ہے, ہے کوشش کو غیر غیر کرے اور پھر اس معاملے میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو امام جو حدیث رس حدیث جس نے روایت کی ہے جس کی کتاب ہمارے سامنے ہے اس کی شخصیت پر قلم چلاتا ہے اس کی استاذ پر بات کرتا ہے اس اس پر بات کرتا ہے اس کے اوپر تابعی ہے اس پر قلم چلاتا ہے تابعی کے اوپر سہادی رسول ہے اس کی بھی اس کی بھی حیثیت کو اس کے بھی اعتبار کو میرے بھائیوں پورے طور پر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ رابی ایسا ہے یہ صحابی ایسے تھے یہ فنا تھے یہ فنا تھے یہ ایسے تھے ان کی یہ بات درست نہیں ان کی یہ بات صرف وہ فلاں اسلام قبول کیے وہ فلاں آف اسلام لائے انہوں نے بہت کم وقت پایا وہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے فتح مکہ سے بات کی بات ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتا ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے منہج اہل حدیث لمبا موضوع ہے کسی موقع پر ان شاء اللہ تبارک تفصیل سے بھی اس مسئلے پر بات کریں گے پڑھیں گے ان شاء اللہ تبارک ایک درس کی شکل میں پڑھیں گے سامنے نوٹس اور دلائل حوالوں کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ آپ نوٹ بھی کر سکیں تو بہرحال اہل حدیث جو ہیں وہ یہاں سے آئے ہیں اب آج مثال کے طور پر یہ جو بڑا سا اعتراض چل رہا ہے کہ کیوں آخر اپنے آپ کو ہوا مسلم قرآن اللہ نے, نے من ہی ہی من کہا گیا ہے تو آخر کیوں اپنے آپ الحز کہتے ہیں میرے بھائی میرے کو مسئلہ یہی پیچیدہ ہے دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تو ہے بات نام تو کیا حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اپنی حدیثوں میں کیا حدیث نہیں کہا ہے تو اہل حدیث اگر کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر آپ کے فعل پر آپ کی تقریر پر آپ کی فتحوں پر عمل کرنے والے اس کی جستجو کرنے والے اس کو تلاش کرنے والے اس کو سمجھنے والے اس کو عمل کر کے دکھانے والے اسے محبت کرنے والے اس سے کوئی شاید کی بات ہے حدیث وہی ہے جو اسلام ہے اسلام کو ماننے والا مسلم کہلاتا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بھی مسلم ہے اسلام وہی ہے جو حدیث ہے حدیث وہی ہے جو اسلام ہے سنت اور حدیث ایک چیز ہے جیسے اسلام ہے تر اس و تازہ رکھے اس کے چہرے کو روشن رکھے سر سب شاداب رکھے سمع اس نے ہم سے کوئی ایک حدیث سن لی اسے اچھی طرح سے یاد کر لیا اسے بھائی ہارٹ کر لیا اور اس کے بعد جیسے سنا تھا ویسے ہی اسے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیا اللہ ایسے شخص کو تروتا ایسے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا لا لافی ایسا ہرگز نہ ہو کہ میں کسی دور میں ایسے لوگوں کو پاؤں جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو ہوا کہ اپنے تخت پر بیٹھا ہو من حدیثی اس کے پاس میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث آئے تو کہا کہے وہ کفانا کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ ہمارے سامنے یہ حدیث حدیث مت لاؤ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ایسا نہ ہو ایسا میں نہیں چاہتا ایسا میری امت میں نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے کیا فرمایا تھا میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث اس کے پاس آئے اب اس سے باتیں کرتے ہیں کہ سنت العادم پکڑنے کے لیے کہا تھا آپ نے حدیث کا تو نام نہیں دیا تھا دی اس طرح کی اتنی ستیفی باتیں لوگ کرتے ہیں میرے بھائی جو اللہ آپ کی نبی رساک السلام کی حدیث ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت ہے من, من حدیث سنتیس میری سنتوں میں سے کوئی سنت حدیثوں میں سے کوئی حدیث ایک شخص نے مجھے فون کیا اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرا اس نے کہا کہ حدیث اور سنت میں آپ لوگ کہتے ہیں فرق نہیں ہے ایک ہی چیز ہے میں ٹھیک بالکل دونوں ایک ہی چیز ہے آپ کو کیا اختلاف فرق کیا لگتا ہے بتائیے آپ اگر کچھ فرق لگتا ہے یہ کہ اچھا بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات کی زمین بھی بات آئی بھی کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ٹکڑے دکھائی دیا آسمان پر یہ کیا ہے ہم نے کہا آپ بتائیے کیا ہے کہا یہ حدیث ہے ہم نے کہا سنت نہیں ہے کہانی سنت نہیں ہے کیا فرق ہے فرق یہ ہے کی حدیث بیان کرنے کی ہوتی ہے سنت عمل کرنے کی ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کی بات تو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے اگر آپ اس کو سنت کہتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے اس کے اوپر ہم نے کہا اگر کہ ایسے عمل کریں گے جیسے عمل ہو سکتا ہے اس کے اوپر کیسے عمل ہو سکتا ہے ایسی عمل ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر ہم ایمان رکھیں اوپر ایمان رکھے اس کا یقین رکھیں اللہ کی نبی علیہ کی کے نبی علی السلام کے موجود کے ساتھ بیان کریں اور نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک نشان کے طور پر اس کو دنیا کے سامنے عام کیا جائے جس چیز پر جیسے عمل ہو سکتا ہے اس پر ویسے عمل کیا جائے بیان کرنے والی چیزیں بیان کی جائے عمل کرنے والی چیزیں عمل کی جائے عقیدہ رکھنے والی چیزیں عقیدہ رکھا جائے دعوت دینے والی چیزیں دعوت دی جائے اللہ کے نبی کی حدیث ہو یا سنت ہو وہ قول بھی ہے فیل بھی ہے عمل بھی ہے تقریر بھی ہے فتویٰ بھی ہے فیصلہ بھی ہے مستقبل کی خبریں بھی ہیں ماضی کی خبریں بھی ہیں حال کی خبریں بھی ہیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کی حدیث بھی ہے اب مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو اتنی ساری باتیں حدیث رسول اہل حدیث ایسے ہی اس منہج کے جو حاملین ہم ان کے خلاف اتنی ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن آپ یاد رکھیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام نے تعیمی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل حدیث اہل اسلام میں ایسے ہیں جیسے اہل اسلام اہل ادیان میں ہیں پوری دنیا میں بہت سارے ادیان مذاہب ہیں یہودیت ہے عیسائیت ہے بدھ مت ہے جین مت ہے بدھ پرستی ہے اور بہت سارے ادھیان مذاہب ہیں ماضی سے لے کر آج تک اور مستقبل جانتا ہے کتنے آسمانی ادیان بھی ہو سکتے ہیں اور وضعی لوگوں کے بنائے ہوئے انسانوں کے ایجاد کے لیے ادیان بھی ہو سکتے ہیں ان سارے ادھیان میں اسلام کا اسلام کی حیثیت اسلام کا مقام وہی ہے جو مقام اسلام کا ایسے ہی اسلام کے اندر جو فرقے تولیاں جماعتیں دھڑے احساب گروہ جتنے ہیں ان سارے گروہوں کے بیچ میں اہل حدیث کی عظمت ویسے ہی ہے جیسے اسلام پوری دنیا کے مذاہب اور ادیاان میں سب سے آلہ اور بالا ہے ایسے ہی اسلام کے اندر جو فرقے پیدا ہوئے ہیں دڑے پیدا ہوئے ہیں ان میں اسلام کے اندر اسلام کے اندر اہل الحدیث کا مقام ویسے ہی ہے ویسے ہی وہ آلہ اور بالا ہے اپنے ایمان میں اپنے عقیدے میں اپنے راستے میں اپنے ڈگر میں اپنے عمل میں اپنے کردار میں اپنی سیرت سے اپنی سورت میں اپنے ایک ایک ادا میں ان کا مقام ایسے ہی آلہ اور برتر ہے النبی لم نفسه لما قومسی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اہر الحدیث اہل حدیث کون ہیں اہل نبی ہیں اگرچہ وہ نبی کے ساتھ میں نہیں رہے لیکن نبی کے ساتھوں کے ساتھ تو وہ رہتے ہیں نبی کے ساتھ نہیں رہے نبی کا زمانہ تو نہیں پائے ہم نے لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کے ساتھ ہیں وہ حدیث آپ کی زبان سے نکلی آپ کی سانسوں سے گزر کر کے باہر آئی ہے ایک ایک بات اللہ کے نبی نے جو فرمائی ہے وہ آپ کی سانسوں سے نکل کر کے آئی ہے تو اہل حدیث اہل نبی ہیں گرچہ نبی کے زندگی میں جمی نبی کے زمانے میں ان کے ساتھ میں نہیں رہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں کے ساتھ وہ صبح شام زندگی گزارتے ہیں اہل الحدیث کا مقام امام محبد الحمبل رحمت اللہ غریب بات کہی عجیب و غریب بات میرے بھائیو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ, علیہ وسلم کا دین کی حدیثیں ہیں محمد اللہ صلی اللہ آپ کی حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کا فرمایا آپ کو وہ قرآن کریم جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنایا آپ علیہ نے اسے پڑھا دوہرایا دوہراتے رہے اور اللہ کے نبی السلام نے اس اللہ کے کلام کو اپنی امت کے سامنے پڑھ کر کے سنا تلاوت کرنا سنانا پڑھ کر کے اور آپ نے اثرات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے پرانی کریم اتار کر کے دیا ایسے ہی اس کے بالکل اسی جیسی چیز بالکل اسی جیسی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور بھی اتارا وہ کیا ہے آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات آپ کے عمل سے دکھائی دینے والا ہر کام آپ جس چیز کو بھی دیکھیں خاموشی اختیار کریں وہ عمل اور وہ ادا ہم تقریب کہتے ہیں آپ توکے نہیں منع نہ کریں یہ ہے میرے کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الدین نبی محمد وسلم ایک جوان کے لیے ایک انسان کے لیے ایک مرد کے لیے جوان کے لیے سب سے بہترین سواری کیا ہے سب سے بہترین سہارا بہترین سہارا کیا ہے جس سے اس کو لگے رہنا چاہیے اسی کے صبح، اسی پر صبح شام گزارنا چاہیے نشانات جو بھی آپ کے حوالے سے بیان کیا گیا آپ نے یہ فرمایا آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہر چیز کیا ہے لا کر حدیث और अहले حدیث से نفرت نہ کرو دوری نہ اختیار کرو بے توجہ بھی نہ اختیار کرو فر یو لائی لو بل حدیث نہ ہارو کیونکہ رائے عقل رائے یہ رات ہے اور حدیث یہ سورج کی روشنی میں چمکتا ہوا دن ہے یہ فرق ہے کیونکہ یہ عقل تو ناقص ہے ناقص تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تو جو لوگ اس نقش پر چلتے ہیں جو لوگ اس نقش پر جو لوگ اس مشن پر جو لوگ اس راہ پر چلتے ہیں وہ اہل الحدیث کہلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں قرآن کریم کی آیتوں میں صحابہ کرام کے آسار میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیثوں میں مثال کے طور پر اللہ کربک صحیح بخاری کے اندر آپ نے اشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ حدیث مختلف تھوڑے سے الگ الگ اختلاف تھوڑے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ کئی مطلب جگہوں پر مربی ہے مِّن منصورین ایک طبقہ میری امت کا ایک جماعت میری امت کی ایک گروہ میری امت کا لزال ہمیشہ ہمیشہ انکتا کے بغیر انکتا کے بغیر حق پر جمع رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نسرت اور مدد اس کو حاصل رہے گی نصرت ملے گی مدد ملے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لا دور من خزل ہوں دوسری بات میں من خالف ہوں تیسری بات میں من نواہ جو لوگ بھی ان کو بے سہارا چھوڑ دیں گے ان کا بائی کاٹ کر دیں گے ان کو الگ تھلگ کر دیں گے ان کو مختلف تانوں سے مختلف کشنی سے مختلف الزامات سے مختلف بہتانوں سے میرے بھائیوں نواز کر کے مختلف القاب اور نام دے دے کر کے جو لوگ ان سے اپنا تعلق کٹ کر لیں گے بے سہارا چھوڑ دیں گے مدد کے بغیر چھوڑ دیں گے اور جو ان کی مخالفت کریں گے اور جو ان سے دوری اختیار کریں گے کوئی بھی ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا حد یا امر اللہ یہاں تک کی قیامت آ جائے گی لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی وہ ہوں اور وہ جیسے غالب تھے حق پر ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ کریں گے حق پر وہ غالب رہیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے دوسرے استاد امام علی بن مدیری رحمت اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر بہت بڑی تعداد علماء کی محدثی ان کی کون لوگ ہیں یہ وہ گروہ کون سا ہے وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر قائم رہے گی آپ اٹھا کر ایک دیکھیں تو حیران ہو جائیں کیا کون لوگ ہیں یہ فلادری من ہوں اگر یہ جماعت اہل کی جماعت نہ ہو تو پھر میں نہیں جانتا کہ دنیا میں اور کون سی جماعت اگر یہ لوگ یہ طائفہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اگر یہ اہل الحدیث کی جماعت نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم پھر دنیا میں اور کون سی جماعت ہو جو حق پر قائم رہے جن دن کا اوڑھنا بچھونا ہے نا صبح شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن... اچھا ایک بات مجھے یاد آگئی. یہاں پر پر ایک بات ہمیں خاص طور پر جاننا چاہیے میرے بھائیوں وہ مسئلہ یہ ہے اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں آپ بھی اس چیز کو یاد رکھیں اور بہت سارے بھائی یہ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ اہرالحدیث کہہ کر کے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں جب جبکہ اہر الحدیث سے مراد محدثین نے الحدیث سے مراد احمد بن حنبل ہیں الحدیث سے مراد امام بخاری ہیں امام مسلم امام نسائی امام ترمیزی امام ادا امام بیہتی ہیں اور دیگر سارے ماجہ ہیں اور ساری تعداد یہ تو دوسری صدی ہے تیسری صدی کے ہیں چوتھی والے چو پانچویں والے یہ تو محدثین مراد ہیں یہ جو بات کہی ہے علی بال مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الحدین حنبل ال رحمۃ اللہ علیہ امام, امام بخاری نے اور دیگر ملما نے جو بات کہی ہے کہ اگر اس سے مراد احلالحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے اور کون مراد ہے وہ جماعت جو ہب پر قائم نہیں کہتے ہیں اس سے مراد تو اہل حدیث کا اہل مراد محدثین کی جماعت ہے یہ آج یہ لوگ اپنے آپ کو کیسے ان میں شامل کرتے ہیں اس کا مستاق ٹھہراتے ہیں یہ تو اس کے اندر آتے ہی نہیں ہے یہ اعتراض کرتے ہیں اچھا اس اتراس کا جواب کیا ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے اور یہ جواب علامہ شیخ تیمیہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب پتاوا میں دیا ہے بڑی وحت سے کسی کے سوال کے جواب میں نہیں بتایا حقیقت بیان فرما ہے اہر الحدیث کون ہے کہتے ہیں جب ہم اہل الحدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث سے مراد صرف اس کی روایت کرنے والے مراد نہیں لیتے اس کو سفر کر کر کے مصر اور شام اور ایران اور عراق اور, اور بغداد اور کوفہ اور بسرا مکہ مدینہ حجاز جا جا کر کے اللہ کی نبی کی حدیثوں کو جمع کر کے اپنی کتابوں میں لکھنے والے روایت کرنے والے صنعت بیان کرنے والے مطلب ہم جب اہ آل الحدیث کہتے ہیں تو اہل حدیث سے مراد صرف یہی لوگ نہیں ہوتے بلکہ ارالحدیث آل سے مراد کون ہوتے ہیں جو لوگ اس کو جمع کرتے ہیں جو لوگ اس کو لکھتے ہیں جو لوگ روایت کرتے, کرتے ہیں یہ تو ہیں ہی اس کو تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مراد ہے اس سے جب ہم کہتے ہیں حدیث تو اس سے مراد جو ان حدیثوں پر عمل کرتا ہے جو اس کو اپنی زندگی کے تمام مسائل میں عقیدے ایمان عبادات معاملات اخلاق کردار رہن سہن، سیاست سارے مسائل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تلاش کرتا ہے یہ کام آیا کروں یا نہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے جو یہ کرتے ہیں قیامت تک جو اس راستے پر چلیں گے یہ سب کے سب اہل الحدیث صرف اور صرف سننے پر اکتفا کرنے والے سنانے پر اکتفا کرنے والے روایتیں کرنے والوں پر یہ اہل الحدیث کا نام محدود نہیں ہے بلکہ صاف کے لیے تلاش کرنے, کرنے, کرنے والے محبت کی سنت کی روشنی میں کرنے کا جذبہ رکھنے والے یہ سب کے سب ہیں. اچھا اگر مان لیتے ہیں کہ اس سے مراد صرف وہی لوگ ہیں تو آج اس دور میں اور یہ تو بہت دیر ہو گئی 1443 چل رہا ہے یہ روایتوں کا سلسلہ تو چار سو پانچ سو سال کے بعد ہی ختم ہو گیا روایتوں کا سلسلہ حد, حد سنی فلان پالا حد سنی فلان پالا حد سنی فلان پالا اخبر فلان ان فلان سمیت فلان؟ یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا کب بہت پہلے تیسری چوتھی سدی ہجری کے بعد پانچویں صدی کے بعد تقریباً ختم ہو گیا اس کے بعد آپ کو بہت کم چیزیں ملیں گی تاریخ واریخ کی چیزیں روایت کرنے والے آپ لٹریچر وغیرہ کی چیزیں روایتیں تو جمع ہو گئی ختم تو اب یہ فضیلت دنیا سے ختم ہو گئی کیا اس حدیث کے اندر جو شامل ہوتے ہیں اس کا مصطاف لا طائفت من امتی ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد سے سرفراز رہے گا اور دنیا کی ساری لوگ سارے لوگ مخالفت کرنے کے باوجود اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر پائیں گے قیامت تک وہ اپنے حق پر قائم رہیں گے اللہ کی نبی کہتے ہیں ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اگر اس سے برا صرف روایت کرنے والے محدثین ہیں تو چوتھی پانچویں صدی ہجری کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا قیامت تک اب کون سا گروہ قائم ہے جو حق پر چل رہا ہے بات واضح ہو رہی کہ نہیں واضح ہو رہی ایسے منمانی فیصلے کر کے حدیث رسول کا مستاف بدل نہیں سکتے کوئی بھی یہ ممکن نہیں کہ میرے بہن ہماری اقلانیت سے ہماری عقل کی اوپج سے منمانی باتوں سے جذباتی باتوں سے لوگوں کو گلانے بہتانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر کے کیا کوئی ہاتھ پر پردہ ڈال سکتا ہے کوئی اپنی اقلانیت کوئی کوئی اپنی رائے کو کوئی اپنی لاجک کو کوئی اپنے دماغ کو کوئی اپنے تصرف تصور کو, اپنی شخصیت پرستی کو کوئی اپنے بزرگ پرستی کو کوئی اپنے امام پرستی کو نظریے کو کیا امتب تھوک سکتا ہے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے کوئی جھانکا دے سکتا ہے نہیں ان کے میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو آپ کو اتنی ساری باتیں حدیث اچھا ارل حدیث یہی تاریخ منصورہ ہے ارالحدیث انہیں کو سلفی کہا جاتا ہے کیونکہ حدیث کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی جب پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی غار غارے میں وہیں سے حدیث کی شروعات ہوئی ہے اب اتنا پیچھے جب آپ جائیں گے وہاں جو اس وقت سے لے کر کے جو راستہ جو طریقہ جو حلال جو حرام جو عقیدہ جو دین جو عبادت جو آیا اسی پیچھے کی طرف جا کر کے ہم عقیدہ لینے والے وہیں سے عبادت لینے والے وہیں سے حلال لینے والے وہیں سے حرام لینے والے اسی اسی سماج میں جس سماج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا اپنی بھادی سے اللہ کی طرف سے جو اتری تھی سلسلہ جب تک چلتا رہے گا قیامت تک جو اسی راستے پر چلے رہیں گے سب کے سب اس فضیلت میں شامل رہیں گے یہ تین طبقے اللہ کے ربی نے فرمایا یہ بقیہ باد کے لوگوں کے مقابلے میں بہترین لوگ ہیں ہم اتنا پیچھے جا کر کے ان دنیا سے چلے جانے والے گزر جانے والے لوگوں کے طور طریقے کو تلاش کرنے والے اسی لیے ہم کو سلفی بھی کہا جاتا ہے ہم خود بھی اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں تو حدیث کہیں تو حدیث کی شروعات وہی سے ہوتی سلفی کہیں تو سلفیت سلفی سلفیت سلفی جس کو کہا جاتا ہے یعنی وہ پرانا طریقہ گزرا ہوا جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا وہ طریقہ لینے والے تو ہمیں कह کہ لو, یا اس حدیث کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں کہ پھر دنیا میں کون ہے ہمارا نام تاخیر بھی ناجیہ بھی ہمارا نام ہے نجات پانے والی جماعت وہ بھی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا یہودی کہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی عیسائی بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ امت امتح میں تقسیم ہوگی نام سب کے سب جہنم میں جائیں گے ہم سنتے سب جہنم میں جو ایک جنت میں جانے والا ہوگا وہ کون ہوگا آپ نے کیا فرمایا تھا یہ وہی گروہ ہوگا یہ وہی جماعت ہوگی جو اس راستے پر چلے گا اس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں اسی وقت کی بات ہم کر رہے ہیں آج فرمایا تھا آج یعنی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ کہ نہیں ہم ایسے اور بھی کہا جاتا ہے سنت وہی حدیث جس کی ہم بات کر رہے جماعت یعنی وہی مشن جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا تھا ایک بات یاد رہے جماعت جب آئے تو اس کا دو معنی ہوتا ہے دو معنی ہوتا ہے جماعت ایک معنی جماعت کا یہ ہے کہ کوئی اسلامی نظام نافذ ہو مسلمانوں کا ایک امام ہو ولی امر ہو حاکیم ہو خلیفہ ہو اور وہ اسلام توحید وسنت کے مطابق وہ پوری رعایا کو لے کر کے چلتا ہو سارے مسلمان اس کے جھنڈے تلے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے ساتھ متفق ہو تو مسلمانوں کا وہ امام ہے اور یہ سارے مسلمان مسلمانوں کی جماعت ہے ایک معنی مان کس کا ہے دوسرا معنی دوسرا معنی یہ ہے پر جمع ہونے والے کیونکہ اگر آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا امام ہو سارے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو اسی کو جماعت کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اب دنیا میں جماعت کتنی جگہ ہے بھائی اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا کے اندر ایک ملک واحد ملک ہے بہت سارے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ان کو تو کافر سمجھتے سمجھ رہے ہیں نا اللہ کے نبی علیہ رسات کی حدیث کے اندر جس راستے پر میں آج ہوں اس پر جو رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا دوسری رواج میں اللہ کے نبی رسات اسلام نے جواب دیا ہی یہ کون سا طبقہ ہوگا تہتر میں سے ایک جنت میں جانے والا جماعت جماعت یعنی کیا جماعت جماعت کا مطلب بھیڑ نہیں ہے جماعت کا مطلب گیدرنگ نہیں ہے جماعت کا مطلب میجورٹی نہیں ہے جماعت کے مطلب ہزار دو ہزار پانچ ہزار نہیں ہے کہ پچاس کے مقابلے میں سو زیادہ ہیں سو کے مقابلے میں دو زیادہ ہیں دو کے مقابلے میں ایک ہزار زیادہ ہیں تو جو زیادہ ہیں وہ جماعت ہے نا بالکل غلط ہے بالکل غلط جماعت کو جماعت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ حق پر جمع ہوتے ہیں۔ اسی راستے پر جس پر اللہ کے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ اللہ کے کلام نبی کے فرمان پر جو لوگ بھی جمع ہوں گے وہ جماعت کہلائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہمارا نام رسول پر جماعت بھی۔ تو سب سے جو موٹی بات ہے کہ ہم نہ اپنی عقل کو دنیا سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں نہ کوئی وحن والی چیز خیالات والی چیز آسمان سے اتر رہی ہے دلوں سے کوئی علم منتقل ہو رہا ہے ہارڈ بائی ہارڈ سے ہارڈ دل سے دل ادھر سے ادھر چلا گیا علم ادھر سے ادھر, چلا گیا علم ادھر چلا گیا علم اس چیز پر ہم بالکل یقین نہیں رکھتے ہم ہمارے سامنے علم کا یہ راستہ جو اللہ کا کلام سامنے ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہے تو عقل مجرد یہ ذرا سر غلط ہے اس لیے یاد رکھیں جو لوگ بھی دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ جینیئس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ لاجک والا سمجھتے ہیں بہت زیادہ ذہین فتی بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں اتنا دانا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتوں میں عقل کا استعمال لکھنبی کے حدیث عقل کا استعمال اور اتنی زیادہ عقل, عقل پرستی ان کے یہاں ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اگر اقل کے مطابق نہ پٹ ہوئی تو اس کا انکار کر دیا یہ کریم آتی کئی محمد نہیں آتی انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا سجود اس قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن پی کھولی جائے گی جس دن پی کھولی جائے گی داؤ سجود اور لوگوں کو سجدے کا حکم دیا جائے گا سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو سجدہ نہیں کر سکے گی कشف, यकشف, मجھول, کے معنی کے ہوتے ہیں جو گھٹنے اور ٹکنے کے بیچ میں یہ والا حصہ ہے سمجھ رہے ہیں پرانی کریم اللہ جس دن قیامت کے دن کو یاد کرو جس دن پڈلی کھو دی جائے گی ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایسی مثالیں سینکڑوں میں جس دن پیڑھی کھولی جائے گی لوگوں کو بلایا جائے گا اور سجدہ کرو لوگ سجدہ نہیں کرتے کیونکہ دنیا میں کافر تھے سجدہ کیا نہیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق تو کی کی کیسے بالکل کی کی لکڑی کی طرح تخت کی طرح سخت ہو جائے گی اور موڑنا بھی موڑنا بھی چاہیں گے تو کمر نہیں بڑے گی سدا کرنے کی توفیق نہیں ملے گی اللہ کے ربی نے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اللہ کے ربی نے اپنی حدیث کے اندر بھی بیان کر اللہ تبارک کو تعالیٰ قرآن میں نبی علی حدیث کوئی پیچیدگی ہے کوئی پیچیدگی نہیں کہ پنڈلی کھولی جائے گی اللہ تبارک پڈلی کھولے گا کیسے کھولے گا نہیں معلوم ہے لیکن پڈلی مطلب ہے کشت کے کھولنے کے ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کا لگ ساری دنیا ہے. عرب اس چیز کو جانتی ہے آپ بھی اٹھا کر کے دنیا کی ڈکشنریاں دیکھو عرب کی آپ کو اس کے علاوہ کوئی مانا نہیں دے گا یہی مانا ہے. لیکن افسوس یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل بھی نہیں آتا پڈلی کیسے کھلے گی ظالم کیسے کا حق نہیں پہنچتا ہم کو آپ کو فرا کو اللہ کو کیسے کہنے کا حق نہیں پہنچتا کیونکہ اللہ کی بات ہے آخرت کا مسئلہ ہے اللہ نے اپنے کلام میں یہ بتلایا ہے کہ ایسا ہوگا کیسے نہیں بتلایا ہے تو کیسے کا سوال نہیں اس لیے ہم اہل حدیث ہیں اس کے آگے نہیں جاتے ہمیں اتنا بتایا گیا کہ یہ ہوگا ہم ایمان رکھتے ہیں مانتے کیسے بتایا گیا ہوتا تو کیسے پر بھی ایمان رکھتے بتاتے کیسے ہوگا لیکن کیسے نہیں بتایا گیا اس لیے ہم اس کے اندر نہیں پڑھتے اب کیا ترجمہ کر دیا بھائی جس دن حالت بہت نازک ہو جائے گی یہ <تصفح> کہنے کے لیے اللہ تبارک کو تالا کے پاس اور کوئی الفاظ نہیں تھے ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا ساری باتیں اللہ تبار کی قیامت کی محشر کی حساب کتاب کی جنگ جہنم کی تو آپ کو اس پر ایمان لانے ماننے میں کیا تکلیف ہے آپ کہتے ہو کہ ہماری عقل اس کے اوپر ہے اور یہ پڈلی کھولی جانے والی بات ہماری عقل کے نیچے ہے یہ राय یہ لوجک دانشوری سارے ترجمے رکھ دیے کتنی بار عرش اللہ تبارک و کا عرش اب اللہ تبارک و تعالیٰ عرش تو ان کو بتلایا گیا ہے عرش کا حجم نہیں بتلایا گیا عرش پر مستوی ہونے کے لیے کہا گیا بیٹھنے کھڑا ہونے سونے کی بات نہیں کہے گی عرش پر بلم ہونے کی بات کہے گی ہمیں مان لاتے جیسے بتایا گیا ایسے ہی مان لے اب کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ آرش پر مستوی ہوا تو کہتا ہے جیسے دنیا کے بادشاہ اپنے تخت حکومت پر قابض ہوتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر قابض ہو گیا تو اس سے پہلے کون قابض تھا سوال پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا یہ عقل ہے یہ, یہ منہج اہل حدیث نہیں ہے یہ اہل رائے کا منہج جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں اور پوری دنیا میں حکومت کرنے کی بات کرتے ہیں خلاوت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں کتاب و سنت کا کاتیاں پانچا کر کے کون سی حکومت قائم مجھے بتاؤ دین قائم کرنے کی بات دین کا مطلب نہیں جانتے دین کے معنی کیا ہوتے ہیں دین کا لفظ دین کی آیت کو اقامت دین کی آیت کو سیاست کے معنی میں لیا جاتا ہے الدین قائم کرو ہے ہم نے یہی بات حضرت مु, حضرت نو علیم سے حضرت نو حضرت عیسا سے حضرت نو علی سلاط و السلام سے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ سے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی بات کہی اسی بات کی ہم نے وسیعت کیا تاکید کیا کہ دین قائم کرنا دین قائم کرنے کے لیے کہا تھا آج دین کائم کرنے والی بات کو پیش کر کے لوگ دنیا اور حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اچھا, اگر اللہ نے نور علیسات والسلام کو ابراہیم کو نوسا عیسیٰ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دین قائم کرنے کے لیے کہا تو ظاہر ہے سارے دنیا سے جا چکے کہ نہیں جکے دنیا سے جا چکے تو نور علیسات والسلام نے جو کائم کیا تھا دیکھ لیتے ہیں نا کیا موسیٰ اور عیسا الحمد صلاح نے کیا قائم کیا اور ہمارے آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے چودہ سال پہلے کیا قائم کیا تھا جو قائم کیا تھا قائم کر کے جا چکے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کر کے جا چکے ہیں دیکھ لو کیا قائم کیا تھا کیا حکومت قائم کیا تھا کیا اللہ کی توحید قائم کیا تھا شرک کا خاتمہ کیا تھا اللہ کی توحید کو دنیا میں قائم کیا ایک اللہ کی بندگی روی زمین پر ہوگی تو یہ جو فلسفے ہیں میرے بھائی بہت زیادہ ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی اس میں ختم کرتا ہوں بات کو ہم نے کہا کہ یہ ادھار رہے گا انشاءاللہ کسی موقع بر بات کریں گے تو یہ محض ایک اللہ طور پر آپ سمجھ سمجھنے کہ ہلکا سا ایک ست سری تعارف میں کچھ باتیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کبارک تعالیٰ ہمیں احل حدیث کے منحط کو سمجھنے کی توفیق پتہ فرمائے اللہ کبارک و تعالیٰ ہمیں حدیث کی عظمت کو اس کے مقام کو اس کی باریکیوں کو اور پوری تاریخ جو گزری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی شروعات جب آپ کے اوپر ہوئی تھی حدیث جب سے ہے احر الحدیث تب سے کوئی آئے گا مطلب آپ کی انیس سو چھ میں آپ کی جماعت بنی ہے جماعت بنی ہے نا احر الحدیث کی بات کرو جمعیت کی ٹرسٹ کی تو ہو سکتا ہے کسی علاقے میں جمعیت آج قائم ہوئی آپ کے آج مثال کل اگر یہاں کی مقامی جمعیت کل رجسٹرڈ ہوئی ہو تو یہ سکتا ہے جب سے وہی کی شروعات کی ہے تب سے حدیث ہے اور تب سے اہل حدیث ہے جو اس کو ماننے والے وہ اہل حدیث ہے آج بھی اہل حدیث ہے اور کیا مطلب اللہ تبارکیز رہیں گے اور ان کا من ہے ان کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ویسے ہی مانتے ہیں ویسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اللہ کے ربی کے صحابہ جو آپ کے سامنے پہلا بیچ تھا قرآن کو سننے والا حدیثوں کو دیکھنے والا جیسے ان لوگوں نے یہ ہم ہمارا منج ہم اس کے سامنے نہ کوئی تصور لاتے ہیں نہ کوئی عقل لاتے ہیں نہ کسی شخصیت کو لاتے ہیں نہ کوئی حکومت اور سیاست لاتے ہیں نہ کوئی اور تیسری چوتھی پانچ چیز لاتے ہیں ہم اس کو آرام سمجھتے ہیں اللہ سبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توین ارب و کوبارک نویر احمد والد میم السلام علیکم و اللہ علی